بسم الرحمن و رحمۃ الحمد اللہ محمد وحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تیئیس اور عقیدہ امامت اہمیت حوالے کا ہاں جی امامت امتِ فری امامت اہمیت حوالی کا دلند متأثر رائشت ہو چکی ہوں جو تو عقیدۂ امامت حوالے کا جو ہے قرآن پاگن و راستہ نجی منصحب کو سے اہم منصب چیز پہ اعظم و ذنوت اور جی منصب کے شخصیت شاخت فنکن پمبر فیا پیادی سے روشنی نولا اچھی قسم سے خات کن خیندو پر روشن زر روسنگ شاخیت فا پسرت قادی تھن چونت و تھن چوست اور دو نا امامتی حولی کا چھپو جو ہے قرآن پاغین ابراہیمی وارین و سورۂ بقرائے نمبر ایک سو چوبیس لسد کہ و اِب ال بسم الرحمن ابراہیم رب و بلاتن فاطم مہن کالن سامہ کال و منظوریۃ کال الحد ظالمن دم وبارک آئے خد سان سکھلم و اِز ابراہیم رب و حب کلم نام شا خدا عالمِ صحمزاد پشی خلیل ابراہیم خدے رب پسی ابراہیم شاپ کا آزمائش کلماتھائیے کا کلمات سے مراد مختلف قسمی امتحانات کلیہ خدا سے قرآن ان کلمات جیسے قضایہ بالفِلچک یا بال قول دو دونوں لفظ کلمات استعمال وی ہو کلمات چیز سے کھائیے کا خدا کند عالم کے سلم ایسے ابراہیمی کا امتحان امتحان فن ابراہیمی سے فاطم نہ نہ امتحان ساما خریف آپس راہ کیا بس یعنی امتحان سامی نو جی پارچا سامیوں خوری کامیاب سن واہ نا قال ان جال کو لناس امام تندولہ خری رب پے کَبس اللہ ابراہیم شکی ذات زاد پشیاں میوں ہر امام قرار تنکھا تاسط اورنگ سیامیوں ہری امام شنیت جیدی خوشہور ابراہیم فیاپ اللہ کے سلم تو ابراہیم العژن الپا کی مقام نبوت پو آخر شریعت حکم سن چھپی دو جاسین جھاسی شمن ختم پہ علم نبوت ہی کہا لیکن مقام امامت اور جو انسان کو رحبریت دے مقام پو تا پر تاخمت تک کھٹ پر پی ایک شک عظیم منصب چکن پا تمام امبیا گامی وراثتینوں تو ابراہیم فیاپ اللہ منہ سن کے سلم قلب و منظوریتی کسل منس خدائی اولادین سائ یہاں سنگل امامت سلسلوں یاختو گا دعا دعاویشی خدا دی منصبی امامت پی اولادین سائ یاں جرے دعاویش بہان خدا سے جوابین کسل بنسلّہ یا نال ظالمین یا ابراہیم بے شک دی دی نی واد امام چد جس وانی ہرے اولادینین سنگسی امامت یادو لیکن ایرا اولادین نے سوچی کہ ظالم سونا دو گیس نئی دادو کھولا متھپ کھو دی دادوئی می شامل میگا یعنی کھولیں گے مقام امامت پو گے ستھپ مچھپ متھو شد مبن تب نھود مقام پوئ اہل منظر فن حضرت ابراہیم علیہ السلام معذن ود کی منصب امامت جیکا شکھن پلا بہت سے آزمائشات کھلا وسک خکا خلا تکالیف محمد خن بنسو کھلا مشکلات معمن رفونسوں تب جا کے خدا سی دی مقام پر شہت بنسوں فنحط <تصفح> ابراہیم کے نلین فض امتحان کن چین بد بنانا امتحان چکوین پر خریفہ پلا جو ہے خریفہ پزو پہ حضرت سارہ اور بو ابرا اسماعیل خدا سی مکی خشک اور بیگ آب و سرزمین بگا کھیرے اسکیور زر حکم بس جب کہ دیہ چانساں آباد میں صرف ایک بیم تھا چین پا اور اطراف پوغامہ ناپ و ناپ و شو شکو فون کنو اور بلاک کن مت پہ چانس بھی پی بےآب و گیہ آبادی نوں اسکیور زیر خدا سے حکم بس دو سانس دین اولاد کی نوے سال بال شہز وسِ اسماعیل اش نوے سال والا مبسن نو سو سالمی سے ابراہیم دے رہے تو سے سے کے کے پر حکم ابراہیمی قربان گاہے قربان اورائد حکم بب زیر قربان پر قرآن ہم بیان باب اس کا بو قربان والا بابا قربان بھی آ اس کا تیار سوچ اور اسماعیلی جو ہے عورتوں پوسے کا اللہ نے اس کے ڈیس ہیں لیکن خداند عالمی معیشت کو یہ چک صرف امتحان لینا تھا اسماعیل ذبح ہومین چک ہوا خدا خان سے بچائے بس خواہ معجزہ ویسے کہ ڈھیل چھت میں چک پاؤں چھت پہ یا خدا خورے حکم ڈھیل چھت پن پہ چھت پن پاؤ خواہ حکم چھت خاناتی ہر چیز کا خدائی حکم لاگو ہے خانۂ خدا سے مانا خدا سے حکم کا میں سے شاپ ابراہیم اللہ لیکن ابراہیم مشق یعنی جی سی چت بن پا لیکن اسماعیل مچت تو جغمہ خدا اندال میں از غذات پوئی حکمت نہ فلسفہ علم امتحان بحث ابراہیم پاسس دو باللہ جو ہے بابلی بود پرست کن نے مقابلہ سوچ خریفہ خو بود بدھ گام چاہ چنا تاریخی مقدمہ پیش فرونی نمرود سامنے اور دیکھ نخو خریف تمام دلیل غمہ برحق کرنے باوجود خون فیض لو بس ابراہیم مین خون زرے اور خریف و مین فاس اور مین ہم وسم خوری فاکو تیار سن اور آخر پنکھوں خو مرجل بنا آخر پن بد پرس کن اسے خریف ہاں پو خری ان خامہ عطاپیت پننگ پی خامین ہجرت بے کے مجبور بے دو سن خریفیا تمام مال دولت سرمایہ گامل ٹھو کر تاثنا توپا تاس نہ جو ہے تو گاملس کیورے اور ملک شامر اللّہ خرف ہیں حجرت بس ورنہ جوں گامہ ابراہیم علیہ السلام کی صحبت پہ موٹا موٹا امتحان بنین تو ابراہیم صدی امتحان کن گامہ پاس و پھر خدا عالم ذات پسلم سے سین ابراہیم کر لینا سی امام لی فری امام قرار تام اور جد جی ابراہیم اللہ تمناس خدا یہ اولاد بنینساں تو خدا سے انکارماں بیس لیکن اری اولاد کن بے شعری اولاد کن دی امامت اس سلسلے لینی رے اولاد کے انہیں سوچ ظالم نہ دی منصب ہوئی اہل مین کا سلوس کون جی امامت دی عظیم منصف ہوئی ہاں جی بہت بڑی اہمیت پیج فن تو یہ بھر ج جی امام کو اب جو ابراہیم لاغمبری ہاں جی امامت دی مقام پر بارین سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے خریف ہاپو جی امامت منصبی کا تھون دن دون بوین بھاپو جوس نویل چست آن جو دین رسول چست دین خلیل چست اور دین پھر جو ہے دل سمکی کا خریف خاپو سے خدا الدع محبت خدائے گی اولاد کن تھا خالیل چسخون سے نویب چست خون سے رسول چس لیکن جب امامت منصب کو شہزۂ وان دیل ابراہیم صلی اللہ خدا آئیں اولاد کو نینا تھا یہاں سندھی اور ان امامت مقام پہ اولاد کو شہز و تو دیوال جو ہے ابرا خدان دعالم سے کی ابراہیم ٹھیک ہے امامت اولاد یقت لیکن ایرا اولاد کو سوچی تعلیم سنتون ندیم مقام بتنے اب جی کا جو ہے حضرت ابراہیم دیکھیے ظلم سے مراد پہ چند بنے ظلم سے مراد پہ سرینی کا سلمی سے ظلم ہی چوک پتے کوئی وسیع معفہ میں اچھی کوئی یہاں چی ہاتھ چیز کا پو میون کہنا چیون کہ ہنجے مختلف قسم جو رنگا مل سمجھے امت پیچھیے ہاتھ جی چیز اچھی کہ آتی مال چکو نقصان دہ دوں گا میں ظلم ہو لیکن سب سے بڑا ظلم پہ خدا تعالمی ذات پر جیسے بے ظلم پہ ان کی خدائی جیسا ہم ذات پر ہر قسم شرک اس کے پاک ان میں ذات پر جیسے شریک کرات مطلب. خدا سے قرآنِ نظلمِ عظیم جرِ قسلم خدا سے کسان سلعمانی دعائ ن او سسل العلان کیا بنیہ اللہ تو شرک بلّہ لیکن بچو کہاں خدا نے جیسے کہ اچھی اچھی شرک کراتوں ہیں مطلب. کہ جو ہے ان شرک اللہ ظلم ناظم شکی کا شرک کو لیکسنٹ شور ظلم چینجت اور خدا یہاں یا آتمن کا سلم اللہ یا پھر آیو اَََ اللہ یا پھر ایوش ر کبھی یا پھر معدونش خدا سے مشرک کے علاوہ باقی سوکتھ نہ خدا سے بخش بچ در وادہ تو جگہ نظان مذمت کی منصبِ امامت کا شکن بولا خرق کیسے صورت میزک بخش مجھے جی پہلا شرط وہ ہے کہ کھو ابتدا کی نکھوں سے تب منصب امامت و سنبال بے من پامی خو زندگی کبھی خواہاں شرک میں بیا شرک بے می وہ کھو امامت منصب پور فری لاک میں چھپ تو چونکہ جی مقام بو پیامبر بھیاں پہ پی بال قیمت مت تک بھی منصب چین پاؤ و ندی آ, دی مقام پی کہ کھن پہ ہر لحاظ سے ہر کس میں ایب نقصان پاک دھوپ زورین پا ہر جی ایب کن چھو چھوکا یہ پوچھ رہی چکی زندگی خدا نہ شریک رات سے نا درنکھوں سے میونگ لگ ہنسی شرک موبیز نے وہ لوگ بولے گا پھر بھی تو آپ نے خود کیوں کیا ضرورت ہے دوہری چوک پر چو ظلم پو چوک پگو گناہ پو جو قداس قرآن سب سے زیادہ مذمت بس پرک میں دوہری مشرک شکل جو ہے کسی صورت ان امامت منصب و پیامبر حقیقی جانشینی منصب کوئی لائق میں سو دوہری اصحاب رسول نے سچ منصب امامت خلافت الہی لائق صرف علیہ السلام چ ان پا با باقی اصحاب زندگی گام سلطنت ہوں گامہ زندگی کا کچھ نہ کچھ ایسا مشرق لسدیا جو تین بڑے اصحاب ہیں خوں زندگی گھوپا مسلمان میں ان پا تو دو بھری جو ہے پیامبر اصاب میں تو آ سکتے ہیں لیکن جو ہے امام جو پیامبر صحاب تمام علوم اور معنوی اور ظاہر ان گامی ہاں جہ جی اور قرآن حقائق ان گامی حتی جو ہے آیات متشابہات نہ مقامات نہ حروح مقاتع نہ دوں گا مد آسرار اور رموز گام شذ پت پت پہ دے کا تھوڑا پو اور پیامر حاقی کی جانشن و لب پشر جو قرآنِ نگاہ کہ خوش شیر کے شنا پاک دو پیاں تمام امبیا علیہ السلام زندگی تر نکھوں گام شر کے سین پاک البتہ امبیا لاہیوں سا جو ہے خون مام و امامت منصحبی کا خواہش اتن بہ قرآن خوان سے بین بد جال نا من اے مت یہ حدون بے امسور جیسد گی سے دی امبیا کنینا اچھا بہت سے انبیا کن گیس امام کراتا ست اور خون سنگ ہو گمے گمین ہدایت بے اور خون دِ امامت منصب پو مین بھی وجہ پہ لما سوار جیسے سکھ تو خون منصبر بیش دوسرا وقاً بیات بی نہ یقیناً اور مئی آیات خون یقین سورج سجاد نمبر چوبیس اند آیت پہنچے شدہ تو دوہر جو ہے منصب امامت اہمیت کو لیکن مذنبت کی کوئی بھی شرک مشرک جس زندگی میں شرک یا خود منصب کو یا حلمین اور کسی بھی قسم کے ظلمی شکار سو خود منصب کو یا حلمین اور دی آیت پہ حولی کا خدا سی لائن اللہ ظالمین سے گامیوں امام المکھن ضرور وہ ہاں جو امامت خدوِ قابل مین ضرور وہ دو, دو, دو <coughs> علما سے تفسیر ہندیات پہ ذیلی بحاذ بھی صد کہ انسان کن سرب جیت انسان چکت کو زندگی شروع سے لے کے آخر تک تاریخ گناہ ہی کفر اور شریک اور طرح طرح بیماری نا. شروع سے لے کے آخر تک خان تاریخ دوسرا انسانیت کا شروع ہے صلحمود لیکن جب امامت منصب و سنبال بے والا یوگ ب تاریخ اور گناہ سوست شروعات شاید بعد میں خراب ہو گیا تو ایک غروح چپ و شروع لیامو شروع گناہ گارِ ذو الحمد سو ہاں جی جس طرح امامت منصب و بالخو مسلمان مومن گوپا خرابیت تیسرا یہ چوتھا شکل کو اول سے لے کر آخر تک بالکل صاف ستھرا شفاف پاک و مناظر تو خدا سے نے یقیناً وہ لوگ جن کا شروع سے آخر تک تاریخ ہے اور وہ لوگ جن کا ابھی موجودہ حال تاریخ ہے جن تا یقیناً اس کا مکھواً تو لطف جو ہے یہ صورت نگیز پر جس کا ابھی موجودہ اچھا ہے ہاں جی شروع خرابیت گنگار پہ ابھی موجودہ اچھا ہے جو خیر میں جو غرم بنے جو خانظ و خام چاد ظلم بے اسپمی شرک بیشپمی خدا سے امام الم اگر کسی زندگی کی ابتدا میں شرک ہے گناہ ہے تو سا امام المخاغ تو صرف آخری صورت جو کہ معصوم ہے جس کو معصوم کہا جاتا ہے یوں تو امامت منصب پرخ ہاں جو دو طلاوہ دوسرا جو ہے ہم شرط و امامت فری شاسد قصل قسل قسل بینسی الائمہ من قریش کُن امام کن غامہ قریشیث حمیر کمبیر مدد قربا جادیس مشہور حادیث کُن علسلۃ بن تو الامہ مریش امام کن گامہ قریش اور ام بنی ہاشم پھر بنی ہاشم نین امام کن ذہمہ اور سرسی حافظ فقر رسول غازیم مزید توضیب اس کے صرف نہ صرف قریش بلکہ الوین حضرت علی فاق خاندانی نا خان کن پیامبر فیاق حقیق جانی بلکہ حضرت علی سے اولاد کرن جو فاطمی ہے حت فاطمی اولاد کو یعنی امام, امام حسن اور امام حسین ہاں جی جی کہ اس کا اور پھر آگے اے امام کو امام حسین اولادینہ کیونکہ یہ دونوں فاطمے ہیں ان دونوں اسکول شرپ و فاطمی تو دی ہیں فاطمی دکھ بساں شرطیات جوہر جو ہے ابارہ امان علیہ السلام عالوی ہے باقی علی قوام عیار امامت بھری امر نثری کا باقی اے اولاد ساما فاطمی سائنس دونوں تو دوہر جو ہے ہر کوئی اور پھر امامت لاجو خ اہمیت و پیامر فاپ صد امت پہ لا یقینی بات ہے ہاں جی ہے امام چ مت پا رہار چمت پا رہنما چمت پا خون دنیائی گاں نظام چمی ڈول بت پاتے ہیں اور دینی سنگان دنیا کے غور و فکر درین مسلمان کیوں پسپا ہے دین مسلمان ہاں جی سوا ارب ڈیڑھ عرب مسلمان ان میں باجود درین حضام پرگندہ مالی تالح سے افرادی قوت زیادت باجود درین جو ہے درین امت ایک امام جی کے سر پرستین رول مت پنا ہاں جی ایک امام ہے خدا غیب میں باقی با امام چشپ بغا مرگل ہاں جی تو ہر دین امت اتنی طاقتور ہونے کے باوجود گرام پراگند و جف و یہی ایک, ایک امت امتی جامع شرائط جب امام آتی ہے بری مت وجہ سے معذہ آتی ہے ذمہ داریاں سنبھال میں سمت وجہ سے گران دی پراگندگی شکار دوہرے دو جو ہے دے امام کو ایک اہم ترین شرائط کے شک دن کھو علم کامل دقبا ہاں جیسمر قمری شاپ اسی شادی خواہاں اسی دی عزیز کیوں سے ضعیف و ملعن امام کمزور امام کو ملعن مسد کو خدے رحمتِ محرم دوسین یعنی میں یہ تا کہ خدا یا چی کا محتاج خاپت شو سے مسائل حال بینوں یا تاریخ اسلام صلی اللہ علی علاوہ باقی کوئی بھی جو ہے یہاں چی کا محتاج عالم اسلامی شوق دوسرا خلیفہ جو آپ کی زندگی نو جس طرح مارخین لکھتا ہے ستر مرتبہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علی علی علی عمر کا سلم تو دوپہر جو ہے امامت دا جو ہے جو عمر اللہ ہدایت بلّہ جامع امام شرائط گاہ امام چک اور گوشت بات بھی اور یا حقیقت پہ قرآن سے بیان بس ہے یا حقیقت پاطب الغاندینی سا حادیث اصول قادین سے شاست ندان آپسیں واجب بس امام حقیقی اور امام اضافی چیزیں گے اعتقاد یا کو واجب بس یا اہمیت وجہ سے اور باقی ان شاء نہ ادرس